you <laughs> ان الله یہ جاننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو اسلام کی شان ہوئی ہے کہ یہ رسمی بتا رہے رسمی بتا دو رسم جاتا ختم کرتا ہوسم کیا ہے کہ اس دماغ اسلام نسا ہر ہر ختم کرتا وہ روا بولتے بنوایا گیا مہینے منہوس بیان کیا جائے بیاں منہوس تقریرات کئی انگ رہے ہیں یہ کئی انگ نے مرحوس نے سار گی اور نہ ہی آئی مجھ کا ردیم اور لوگ اس مہینے کی اس مہینے پر نسرت کیسمت کرتے ہیں جڑے لوگ اس مہینے پر نہ کی نہمت کرتے ہیں میں جانا خود ہوں کیوں کہ حدیث کسی شہر میں بن کے انسان اپنا بنا لیا نہیں سوچ رہے کہ بندہ آباد کر کے آپ اتنا محروس بن جاتا ہے کہ وہ ہر شہر شداد جہاں لوگوں کی یاری شادانہ منحوس کے دن منہوس کے خصوصاً تصدیق میں ادھر نے کوئی دن ایسا نہیں چڑھایا جاؤں اور الحمد للہ میں پورے شکیل اور پورے مصروف لگ اور کوئی تن لگ سو نے محبوس بڑھایا وہ گھول ہے جائے شیتانس باہر لوگ تقدی محلت جہی تقدی مہلت ہوتی ہے آمال کردار اور افالق کو ہے یعنی لکھا کہ جی ای ای ای کام کرے گا تو دنالے میں ہو جائے گا اس تقدی ملک کہ یعنی مثال دیا سوکھے سوکھے لفظوں کہ جے بندہ پکا نمازی بنے گا, گا، مگرم <سلام> ہے. ہے اسے جو فیصلہ ہونا سی ہو گیا مگر تینوں میں پتہ ہے تیری میری تقدیر ہی ایسا نماز بڑھے گا تو رسک ملے گا تقدی وچ کہ جی یہ بندہ بدکاری کرے گا سلح ہے جی بد لگی کرے گا سدا جی ہے جی چوری کرے گا تو یہ سزا ہے ہر اصل سبق بندہ پہ عمل خیر دا رحمت دا انہام دا سزا سبب بن رہے ہیں. عمل پتا لگتا ہے کہ بندے جی جزا سزا خیر یہ بندے کے مال کے اوپر من حاصل نہ کہ مہینوں کے دنوں کے پرو گلام سمجھو گے چاہ رسم سے نکل گیا وغیرہ تھی آخر بھائی کیوں اس وقت جناب تقریر کے اندر بیان کیتا جا رہا ہے ہر بندے جب ہی سوچتا ہے کہ جناب یہ مہینہ جڑا یہ منہوس ہے یہ بلاوہ نادر ہوتی ہیں یہ بیمار فرمائی مولا سونے نے مولا سونے نے, نے اگیں میں گھر کروئی سال کوئی مہینہ منہوس بنایا جدو رب سونے میں منہوس بنائے ہی نہیں پھر کی نسبت کرنا بہت بڑی جا رہی اس گل اصل دساں کہ دور جاہلیت اندر ہمیت مہینے منہوس آخیا جی طبقہ کمرا کے حوالے کالی جی کتاب کہ دورِ چاہریت دے اندر لوگ اس مہینے منہوس کہ یہ مہینہ منہوس اور جناب ماہر سفر دے بارے عجیب و غریب خیالات رکھ رکھتے سن کہ یہ تجارت نہ کی جائے برائے تجارت سفر نہ جائے شادیاں نہ کوئی ایسا نواں کام نہ کیتا جائے یعنی تجارت کی ابتدا نہ کی جائے مثال دینا بھئی کوئی دکان سیا اس مہینے سے نہ آیا جائے کیوں وہ خیالات سن کی جہاں کم اس مہینے چلتا ہے وہ کبھی چلتا ہی نہیں یہ خیالات جناب چلے چلے چلے آج اتنے آ پہنچ بڑے سبیر دس قونس دونکہ پتلان جہا پتلان یہ ٹوٹا بھی چلتی ہے پھیلتا بھی چلتی ہے وہ دورے گل اس قوم کے اندر پائی جا رہی ہیں سفر کے اندر جوبار نہ کیا جائے بجارت نہ جائے نیا ونڈی جائے سالحات کیتے جان گا کے اس مہینے چ بیماریاں لڑاؤں لیں وہاں تو بندہ پاس جاوے حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ سونے لگی فرمان سنا توجہ توجہ توجہ اور خصوصاً وہ دوست کہہ رہے ہیں تیرہ پہ پہل تیرہ تاریخ منوس کہیں یعنی کہ وہ منوس ہوں حالانکہ سب بےسل اور اللہ نے ظاہریت رسمان نے حقیقت کو یہ بخاری بھی ادیس اللہ جو ہے نا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حضرت سکیل عدرت سکیل آپ روایت کرنے ہیں سور نبی صلی اللہ علی مسلمان فروغ ہے لاحد ویو وامد ویسل سورے نبی نے فروج کہ کوئی بیماری متا نہیں ہوتی کوئی بیماری متا ہدی نہیں ہوتی اور نہی کوئی چیز ہے اور نہ انو کا کوئی برا سر رکھنا ہے اور نہ سمرمنس ہے بہاری شریف کی ادیش بات سور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماج کوئی بیماری موتا کو نہیں ہوتی. کی مطلع پہ؟ مطلع دا ہوتا ہے دا مانا آتی کا مانا آتا ہوئے ترنا پھیلنا ایک رو چھوڑ کے دوے نے پہ جان نبی نے فرماج کوئی بیماری ایسی جی ایک بندے تیسرے چاہیے جی ایک بندے تو ہاں اس بندے کو بھی لگی ہے اس بندے چاہیے اسے لگا ہوں دوں ڈاکٹر قوم ڈاکٹر حضرات کا طبقہ قوم قوم قوم چار چل رہی ہے گھر سن رہی ہے پوری نہیں سنی بہت تک جو پڑ گئی ہے امید کلاس قدم رکھ رہے ہیں ڈاکٹر حضرات نے سائنسدان نے یہ گل اٹھائیے سونے سدیش کی مخالفت کیونکہ بخار ہوئی ہے وہ یا قرآن کی قرآن کی خلاف نہیں کر یا سونے پروار کی خلاف نہیں کرتے ان گل اٹھائیے کہ بیماری اڈ کے لگ جاتی ہے گھر وہاں جگہ بیماری ہے جائے ادھر کو بچو جنوبر ہو جائے ادھر کو بچو جنہیں جی دوسرے بندے پہ بیٹھتے ہیں اور میں کہتے رہے نا زکام والے کو بچو خنگ والے بچو بندہ کنگے تو منہ جو کپڑا رکھ جی کی لے کیوں اکڑی جب سی مٹ کے دونوں جا پائی جناب ارجی والے اک بچوں جیوی والے ات بچو فلاح جی بچو سونے نبی نے نبی نے سب بیماری اٹھ کے دوسرے کو نہیں لگ سکتی تمہیں وہ بہ کے کھاوے ترے بیٹھے گلیں کرے جو مرضی کرے وہ بیماری اٹھ کے نہیں لگ اس خدا سٹیا جائے اسی دیس باغیا جائے, جائے جو خدا کی قسم کر کے ادی پریشانی کوئی بڑھا ماں پیو بیمار ہو جائے کوئی چاچا ماما بیمار ہو جائے کوئی تایا بیمار ہو جائے ایجنا وکری بھی رشتہ دار وہی منڈی وکری وہ استرا وکرا کمرہ وکرا جتی وکری وہاں وکرے روٹی وکرا تے ہاتھ بکرا کیوں میں آئی ہو سکے وہ کپڑا استعمال کرنا نہ بستر استعمال کرنا نہ کیوں نہوں اکری رسی بول کے آ پہلے اچھا پھر آ رب سونے کے بارے بندہ جیسی کے گمان رکھے نا ربوں میں رکھنا ہوں آج دی قوم جڑی یہ بماریاں لگ خیالات جی ملے حالانکہ جی وہ بیماری لگی ہے اپنی طرف لگی ہے جی تین لگنی اپنی طرف لگنی چاہیے خدا کر کے اسی گل تو اسی گل تو جی چوکھے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا چوکھے پڑھے لوگ ہیں نا وہ ج جناب انگریز کی تاریخ ہے وہ بیمار بندے کا سلام لینا پوایا میں ایک بار ایک مریض نال گیا ہسپتال وہ ڈاکٹر نے ہاتھوں کے اتنے شاپن کے دستانے چڑیا میں ان کو پوچھا میں نہ ہوا مدہب کوئی ہو رہے مسلک کوئی ہو رہے تھا قلمہ کوئی ہو رہے یہ مریض اپنے آنے ہاتھ شاگر چلے بیٹھے ہوئے کسی نے میرا ہاتھ ہی نہ لگے اگر نہیں موجود سب جرسیم پی جرام راجو سانوں اسلام نے کوئی دسیا کوئی جراسیم نہیں بیماری متادی نہیں ہوتی پر تو خود جی اگریز کے بڑے وراثیم جیڑا خود جرسیم ہو جراسی پینے تے فرمائی میں آ سو جب گوادیاں گا ماسا بھی نہیں یقین آتا کیوں سونے یقینا بیماری بیماری دی اور حدیش دے دے کیڑی کتاب دی ہے بخاری شریف وہ کتاب کے جس دا حدیث د کتاب پہ لا لگا رہے نمین بردو کوئی بیماری مدد کی نہیں کوئی بیماری اڑ کی لگ سکتی بلا دو جن کرتے ہیں مڑ تو سمجھنا داری حرکت مدد دے نال بیٹھے ہو انگریز کے بھی بیٹھے ہو کافی سی بجے نہ سیٹ بہت سی آئے करना जिन्हों गलों को बचण दे। तो बजुर्ग फरमा बचे जी बद मद तो बचा जी बेरत तो बचिया जी कमोरी ने फरमी लुंडे तू बचे जी मुनाफे तू बचे जी क्यों سکھے نو سونے نے فروا دیا کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں اس کو کسی کرے کھڑے ہوسم کر کے حدیث بات فری ہے کسے مریض کو مافا بھی ڈرنے گیا ہاں اتنا ہے آلہ حضرت سرکار آلہ حضرت تمین وغیرہ سرکار بنوا رہے ہیں کسی بیمار کو ملک کسے بیمار کو تو دعا کرو الحمدللہ للہ آفانی نرمکلا ہے جس بیمار جہاں بندہ دعا بڑھ لگے گا دعا جو پرواہی ریا مسئلہ کرس دا سرام نہ لین کا بانڈے وکرے کرنے بالکل بے اصل اور ہے کیوں سونے لگی سرکار کو سچی گزرا آپ کو کوئی واقم ہو سکتا خدا کی قسم کر گیا نا وہ کریم محمود جنہوں رب سونے لگے جسمانی بھی طبیب بنایا روحانی اچھا سچی دسو آپ کی حکمت حالی ہے چڈ کے اچھا دو دو ٹکیا کے لوگوں کی گلیں بھی سچائی پایا جنہوں نے اپنے استجے کا بل نہیں وہ جنہوں نے استجے بیماری وہتا دی ہوتی ہے سن لے دی ہیں. پر سونے نے فرمایا نہیں کوئی بیماری ہوتا نہیں یعنی کپڑے علی بیماری کوئی ہے ہی کوئی بے شاید بے شاید. اور ہمارا کوئی بیماری وہ نہیں اور نہ برفانی کوئی چیری یعنی آبیر فقیر نجومی آکیر نجوی جی سارا گڑتے قرانی فال فلانی فال ہے فلانی فال ہے سونے نبی نے فرواے یہ فال کی کوئی حقیقت نہیں فال کی لگے تقدیر نہیں ہو سکتا پڑا پانی بتا رات چندر چاہڑا بچھا لینا فاڑ لینا تیرا کلا سیارا تباہ ہوا نام مراد کا سیاڑے نظر آتے پاگل بولی کوئی جہاں تک ویختا پہ وہ آپ کل کے اب لینا توجہ نہیں فرمائی مرے بدلتے ہوتے نیچے وہ یہ نہیں کہ آری تقریر بدلی ہے برما اقبال بنا کوئی ان ہے اس کے سو رکا یہ تو اپنا رکھ سونے ایتا رکھ سونے نے اپنے اپنے فقیر چ رکھوں نے تقدیر بدلن والے قربانیاں گاڑی کر دین رضور سرکار آپ کو پوچھا ادور تھو رب کا بہبو آتا ہے رب سونے تھا رب سو رب, رب سو رب سوڑی بار بات مقبولیت تقدی تین قسم کی ہوتی ہیں پہلے مبرم تقدیر محل تقدیر محلک و شبی مبرم اے محلک اور تقدیر محلک و شبی مگرم تبدیل ہو جاتی ہیں تقدیر مبرم تقدیر نہیں ہو سکتی تقدیر ہے مولا اللہ وہ تقدی پورن جی کبھی تبدیل نہیں ہو <تصفح> <تصفح> یعنی جس سمجھ پہ تبدیل ڈر سکتی بدل سکتی तो तो हुआ इतनी नहीं कि तेरा टाइम आए तो आगे चल तू लगा जा नहीं हो सकता बदल नहीं सकती पुशिया रंग बहुत आख्या जाता है कितना मौलाई मौला बार बार फिर मौला सोने میں تقری امریک آخر مندر آخر مندر میرا مرید یا منہ آواز مارنا ہے میں وہ مدر پہنچنا میں وہ مدر نہیں پہنچنا وہکل کسائی کرنا اور اللہ فکیر تبدیل موڑی ہوئے ادر شیخ فما تبا سرکار میں وہ واقعہ پیش کر دینا مختصر شہاد سرکار کو چلے گا قتل ہو جائے گا لٹیا جائے گا پریشان ہو پریشان آپ ای لگے جی کے نار پاپ کھلوتے سن پرمایا فرمایا لیا پریشان ہے رو را مسئلہ فرمایا جا لگا جا ہاں ہاں جا لگا جا خیر تاجر تجارت روک پہ تیاری کوئی کافلا بنا لیامکت سرکار گل دکھاؤ تاجر میرے تجارت کر کے بات لگا بڑا منافع ہویا بڑا فائدہ ہویا لگی خا پیچھ لے داکو پہ جاکو پی جان لوٹ لے جائی آسے ر سوا کر سکتے ہیں جب پہلا کرکن کے ہاتھ مار لو سات پیار کرکن کے ہاتھ مار لوگ واپس آ گیا بچ گیا واپس آ گیا سات یاترا رب کی بات سوال کیا میں سات یاترا والا نہیں بت گئے چیز تک رب بہت جیسی ہے سکتی مگر میرے دعا با با با رب سونے جو معاملہ آج بھی <تصفح> اچھا مڑ کئی کی دیں دن؟ وہ جناب کیتے کن دسو کیتے وہ آدھے میرے جن کانے نے کالا بکرا پہلے وہ لیا کال دسا اے ملکوں کالے بکرے لے جائے اس خون مار سکتے فلہ بندے کیتے ہیں اللہ آسانج فرمائی ارتھو داس اسلام کترو بھارت کا سبب دینا ہے یا <الصحن> امن کا بیگ دم اسی لیے اسلام والے بھی امن میں رہتے ہیں اور اسلام بھی خود ایک امن ہے جن اسلام دو باہر نکلتا جائے گا من چ نکلتا جائیں توجہ نہیں ہے تقدیر دا پوچھنا بھی ہوگا یہاں بچا زمین دے ہونے نگار اس کے لئے بچا ہے اور اقبال فرماؤں گا ہے کوئی حرکتا درائی ہے اس کے لئے چلائی چوبی گھنٹے آیا تمام شریف کے اندر امام تو میری سکار نے بھی یہ ہوئی لکھی پرندو جا سا پر ہے جی اور جیج سونے لبی نے بھی اصل ہے یہ لگتی ہے جی میں اب پیرا با گیا سر گھر دی سفائی ہوئی ہے یہ امل کی نوسط کوئی او کی نوسط مولا روم کی شکایت چیزیں آ گئی مولا روم سردار فرما فرما ایک تو ایک تو اگتے جا رہے سن میں گفٹ سب روپیے دبا ہے جڑیاں جڑی ایسا نقل <سؤال> کرواؤ یا بنا کے سنا لفنا لگا کے تبج نہ رکھی کرو حقیقت لگا کے توجہ رکھی کرو لکھنا اور ہوں اور ہوں ایک بسکی کو گزرویا تو آدھی ہے لگتا ہے بستی ران ہوئی پی ہے الو رہے او سو او بیٹھا سنتا گیا اج جناب میرے گھر رات بداری واپاس واپس ہو گیا انہیں آخیا بھی یہ تو پی بن گئی اے قبضہ کر کے انہوں نے کنگی باہش ہو گئی آ کے گھر دکھی کلو گئے چل چلے کالی کول کالی جی فیصلہ کر دے نہ وہ کالی کو لوگ کلو میں لا گئے کلو لے گای کان چلی گیٹ کرنے آنتا تو بڑی الو بنی فیصلے انوی نے آخر بھائی تو کتنے دعوے دار آ گیا چلنا تو پریشان ہو روز روز تو وہ جیمائی تو جان لگا او بول پہ آئے انو پہلے تو آرٹیاں کلو بستیاں ہوتی سال مخبران انہیں آخیا یہ دماغ خراب ہو جائے کوئی چیز مسنت کے لائق ہی نہیں کاری بننے لائق ہی نہیں سی گزار کی مسرت بٹھا دیا مطابق کرتا انہوں نے سبق پڑایا انہیں آخیا یاد رکھا جی اوکے نال بستیاں کدی نہیں اچڑیا ہر کدی نہیں بستیاں جدواہ سالک حکمران منصبا چسلت سے آ جان اللہ تو جو ہے آہو تے قبلہ بستیاں الوانی ہوں بس ضلع اور, اور نہ ہی سفر کی کوئی نفوست ہے شکشے چار چیزاں فرمایا بیماری متابتی نہیں ہوتی فال کی کوئی حصیت نہیں ہوتی اور اردو کے بولنے نہیں ہوتا ایک نقطہ سمجھا ہوا بارہ سفر جڑے اندر تیرہ تریقہ چوکیاں چھتوں کی دو بجلی بارہ سفر تو یہ بار سفر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آم سرکار آم سردار صحابہ, صحابہ، نوی پار سردار کی بار بار سکھا لے کے آدمی کیوں کہ کے کھار صحبا دے سن تنگ دے سن الاوہ دے رہے سن تکلیفوں دے بار ہے اس حالات کوئی زخمی آ ہاتھ ٹوٹے کسی کا پیر ٹکے اس حالت چاہو شکایت سونے لگی فلا صبر کرو سونے لگی فلاونا صبر کرو قربان جاتا جس میں سونے ابھی ہیں ہجرت ہماری ہے مکے تو مدینے بننے ہجرت ہماری ہے ہجرت دو سال بعد دو ہجری بارہ سفر موقع سونے میں سونے محبوب تھی آج فرمایا محاور ہوں شاپنگ جا دینو جہاد کر لڑائی کر منحوس کافی ہوتا ہے منحوس بخ روا ہے منحوس کافر ہوتا ہے منہوس ہو ہوتا ہے اس سفر شریف کے دے اندر دے مناظر کا فراہم یہ مطلب رب سونے کے سفر نحوست دور فرمائیے مہوست کٹنے والا یا کنارے فرمائیے محبوس ہوتی وغیرہ رب دے مخلوق دے. دے دے دے. دے مخلوق کوئی شہر محبوس پہ جوائی آخری گل سفر کی جب آخری بت آخری بت آکسرواج ہے پکا آخری بھد لوڑیاں پکا پھر تقسیم ہوتی ہے آنے کی نے اکی جی یہ نبی پاک سرکار کی صحتیابی کا دین نے آپ نے صحت یادی کا فرمایا سی اس سواس کے رہے ہیں ٹھیک ہے او دراصل گل میں ہو رہے دراصل تے وہ چاہے بھی رسم آ رہی ہے یہ بہانہ بڑھائی کرے میرے بھی پانچ سردار کی صحت یادی کر آرد تزیم البرکت نے پتاوا رسوئی شریف کے اندر فرمایا نبی باب سرکار کی بیماری شریف کی آخری سفر آخری بھو یعنی جس بماری نا سرکار کا وسال شریف ہے جس نے بیماری جڑی ہے وہ اس خود کو شروع ہوئی سفر آخری خود پیڑ رسم بندہ جنہیں بھی رنگ دے لو لیا نہیں پرواز کترے رسم یہ کوئی حقیقت نہیں کوئی اثر نہیں ہاں کوئی اس لیتے صدقہ کرے بنڈے کہ مولا سونا ساڈی مصیبت کرے ساڈیا پریشانیاں چل رہے اشکلات کٹے یہ سرف سفر چ نہیں کسی ویلے بھی ہو سکتا یہ سرف بہتر دل نہیں کسی کسی دن بھی بندہ کر سکتا تو آخری بت کی آ جگہ حقیقت بیان کی یہ چیز نہ مروست نہ صحت بلکہ بیماری بھی ابتدا اسی جاتی ہے تو جو مجھے پورا یاد رکھا جی مولا سورج اپنی مخرو اپنی مخلوق نا. کوئی شہ ایسی نہیں پیدا کر پائی جزا خود نتیس نہوست اگر نہوست کسی شہر کے اندر پائی بھی جاتی ہے وہاب ہوتے ہیں اسباب تاں ہوتے ہیں اور خصوصاً رسم بن چکی کوئی حقیقت نہیں مرضی کے لابی مولا سونا سونے محبوب کا سب کا ملکی آپ لن نقع في الفاسد او يا اخي سيتا ما يا يوم